بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم علی محمد, و آل محمد السلام علیکم و رحمتہ وبرکاتہ تمام شامعین سب کو سلامت کرتے ہیں. ہمارے سلسلے دس کتاب دعو شریف میں سے درست نمبر چھ سو سولہ دو سو اٹھاون ہے چھ سو سولہ میں شروع سے ابھی تک کے درست تعداد ہے اور دو سو اٹھاون جو ہے اوراد فتح کی شرح کی صورت میں اور اس میں ہم ابھی اسما الحسنہ میں ہیں اسمال حوسنہ سے دسواں سے مقدس یا عزیز کی فیوز و برکات کے حوالے سے ایک درس پر بس لوگوں کو دیا تھا ابھی اس مقدس اسم کا آخری درس ہے یا عزیز کا فیض و برکات اللہ الازیز کوئی کا جو ہے فیض و برکات نمبر چار تک جو بیان کیا تھا ابھی پانچواں جو ہے فیض اور برکت اس مقدس اسم کا یہ ہے مولا امام علی رضا علیہ السلام سے نقل ہوا ہے اس اسم کے فیضات کے حوالے سے فرمات ربیع نے رضا علیہ صلاحت وسلم منقارہ حاضل اسم باد صلا صبح عید واروئین لایہ خلق یہ عدیس جو کتاب اکثیر العواد صبح نمبر تین سو سات ہے یہ دعاؤں اور تعویذات کی عربی کتاب ہے جس کی جو ہے اکثر مطالب یا تو قرآن ہیں یا امام علیہ السلام سے نقل ہوا ہے پیارے رسول سے نقل ہوا ہے تو بولا امام رضا علیہ السلام فرماتا ہے کہ امام سے روایت ہوئے جو کوئی اس مبارک اسم الزیز کو صبح کے نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑھتا رہے جو شاذ صبح کے نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑھتا رہے یا یازیزو یا کہہ کر تو مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کرے گا اپنی خزان غیر سے اور وہ مخلوق کا کسی چیز میں بھی اللہ محتاج نہیں ہو کر دیں گے وہ بے نیاز ہوگا روحی طور پر بے نیاز ہوگا ہاں جی اور اللہ تعالیٰ اس کی مال و دولت میں بھی صحت و سلامتی میں بھی اتنی برکت دیں گے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور لیکن جب کسی کا محتاج نہیں ہوگا تو وہ ایک باعزت زندگی گزار سکیں گے تو پانچواں نمبر پھر سے ہے کہ جو شاید جو ہے صبح کے نما مولا رضا سے نقل ہوا صبح کے نماز کے بعد جو ہے ہمیشہ اکتالیس مرتبہ پڑھتا رہے یا و یا و تو لاحتا جو للخلق تو وہ مخلوقات کا محتاج نہیں ہوگا لوگوں کا محتاج نہیں ہوگا چھٹا فیض اس کا یہ لکھا ہے جو شاہ اس اسم مبارک کو روزانہ ورد زبان رکھے اسم ہمیشہ ورد زبان رکھے جتنا اس کو توفیق ہوتی ہے تو لوگوں کے درمیان تو لوگوں کے درمیان عزیز و مکرم ہوں گے ہاں جی جو اس اس مقام کو روزانہ ورد زبان رکھیں یعنی جتنا اس سے ہو سکیں ایک وجوہے کے طور پر اس کو پڑھتے رہیں تو پھر فرماتے ہیں تو لوگوں کے درمیان عزیز و مکرم ہوگا لوگوں کے درمیان اس کے عزت ہوگی بڑی اور لوگ اس کا عزت و احترام کریں گے اور وہ معاشرے میں ایک باعزت شخص کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے یہ بھی جو ہے شیخ و علیہ الز علیہ السلام کا اسے حدیث کا حصہ ہے دوسرا حصہ ہے جیسے اس کا عربی ہیں ومن الناس یہ ہے و من جالہ وردََََََََََََََََََََََََ كا نہ بے ناس عزيدن و اس کا عربى ہے اس حدیث کا حصہ ہے جو شا اس کو ورد زبان ركھے گا تو وہ لوگوں کے درمیان عزیز یعنی صاحب عزت معزز اور مکرم ہوں گے لوگ اس کا بڑا احترام اور اکرام کریں گے ساتواں سم فرماتے ہیں فائدہ اس کا فیصلہ سم پھر امام رضا علیہ السلام فرماتا ہے یہ بھی اسی کے دعوت عیش دعوت کی پیج نمبر تین سو سات پہ ہیں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا و من ذکر ہو ہی کل یوم عربہ این جو بھی شاید اس اس مقدس یا عزیز کو ہر روز کل یوم اروئین مرتن چالیس مرتبہ پڑھتا رہے وقان محتاجن اور یہ انسان اگر کسی کا محتاج ہو مالی طور پر وہ تندس ہو محتاج ہو تو اغناہ اللہ ان خلق ہی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معلومات سے بے نیاز کرے گا تو یہ بھی وہ پہلے حدیث کا بالکل مشابہ ہے اس میں بھی جو ہے صبح کی نماز کے بعد چالیس مرتبہ کا ذکر اکتالیس مرتبہ کا ذکر ہے اور اس ساتواں خوشیت میں بھی محرماتے ہیں جو شاذ ہر روز اس میں وہ ٹائم نہیں ہے اس میں صبح کی نماز کے قید نہیں ہے کسی بھی وقت جیسے اس کو موقع ملتے ہیں جو شاذ عموماً کرو ہی کل ہی ہر روز ہر وہی نما چالیس مرتبہ اور وہ کان محتاجن اور یہ شکل اگر محتاج ہے فقیر ہے تاندس ہے تو اغناہ اللہ ان خلق ہی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے معلومات سے بے نیاز کرے گا یہ بھی ایک اکثر دعوت نام خطاب کا صفحہ نمبر تین سو سات تو مولانا حرما جو شاہ ردانہ چالیس مرتبہ اس مبارک کا ورد کرتا رہے تو اگر وہ لوگوں کا محتاج ہو تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کریں گے آٹھ وانگ اس, اس مقدس کا جو ہے آٹھ وانگ ہے یہ جو کوئی اس کی نقش کو اس کو وفق میں بولتے ہیں اس کی نقش کو چاندی کے انگوٹھی پر شرف مریخ میں کندہ کرے علم نجوم کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے جیسے جنتری وغیرہ میں جو ہے مریخ کن دنوں میں شرف میں ہوتے ہیں سورج کن دنوں میں شرف میں ہوتے ہیں کن اوقات میں شرف میں ہوتے ہیں یعنی ان اوقات میں, میں جو ہے جو آپ کو تاوزات لکھتے ہیں تو زیادہ فائدہ مند ہوتی حضی عام ہیں جو کہ اس کے نقش کو چاندی کے انگوٹھی پر شرف مریخ میں کندہ کر یا عزیز لکھے اور آپ ان ساتھ رکھیں بلکہ اس کے نقش کو یعنی نقش وقت جو ابھی اچھا کھانا دے رہے ہیں اس کو اور اپنے ساتھ رکھیں تو اسے اس کے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا اور اس کا دشمن ہے تو اس پر غلبہ اس کا جو نقش ہے نقش وقد ہے اگر آپ لوگوں کو نقل کروں گا میں تو جس کسی کے پاس جو ہے جو بھی ہے مریخ میں ہاں جی یہ اس مقدس جو ہے انگوٹھی پر کا اندھ کرے اس کا جو نقش جو ہے کا انگوٹھا کا اندھ کرے تو پھر جو اپنے ساتھ رکھے تو اس سے جو ہے اس کے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا نوا خصوصاً جی ذہر مت جو شخص اس اس شریف کو کا کلرت سے کرتے رہیں تو وہ دین و دنیا دونوں میں عزت پائے گا جو شاید اس مقدس کو یا جس کو زبان رکھیں کثرت سے تو وہ دین دینی زاویہ شوی اور دنیاوی زاویہ شوی تو وہ دین و دنیا دونوں میں عزت پائے گا اور اللہ اسے لوگوں کے نزدیک معزز و باعزت قرار دے گا اور اس کے برکت سے اس کی حیبت و رعوب بڑھے گا اس عسم کی برکت سے اس کی حیبت و رعوب بڑھے گا اور اس سے وقار ملے گا لوگوں میں وقار ملے گا عزت ملے گا تو یہ بھی جو ہے اس کی ایک صفت عسم اس مبارک ایک فیض دسواں فیض اس عسم مقدس کا یہ لکھا ہے اس عیسم مقدم دس کا, کا ایسے شخص کے لیے زیادہ مناسب ہے جو اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہو کہ میں لوگوں کے ہاں ذلت و انکسار نس کا شکار ہوں لوگ مجھے ذلت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں حکالت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں مجھے یہ محسوس ہو رہا تو اس یہ وہ بندہ یہ اس کے لیے یہ مقدس کا ورد زبان رہنا زیادہ مناسب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے سے مبارک کے ورد کرنے کے برکت ہے اسے لوگوں کے ہاں عزت و بلند جو ہے مرتبہ جو ہے بلند مقام عطا کرے عزت و بلند مقام عطا کرے اے بی سی کتاب عشیر الدعوات کی صفح نمبر تین سو سات پر تو توجی ہیں اس اسم مقدس العزیز کے چند فیوز و برکات جو یہاں بیان ہوئے ہیں وہ یقیناً قل قطرت من البحر ہے اس اسم مبارک کے فیوزات جو ہے وہ یقیناً جو ہے بہت زیادہ ہیں باہر لاسائل میں سے ایک قطرہ بھی نہیں کہا جا سکتا یہ جو دس نقط لکھا ہے ایک وسیع سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی معنی ہیں اس کے مفاہم اس کے حقیقت کو کتنا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے مگر جن کو اللہ تعالیٰ آگاہ فرمائے وہی ذات جو وہی لوگ جانتے ہیں ان اسماء کے خصوصیات مفیود و برکات اللہ ہی کو علم ہے یا اس کی تعلیم سے اس کے انبیاء و رسول اعجماء کرام یا ملائکہ ہی جان سکتے ہیں اور خواص بھی ان اسما کے فیض برکات کسی کو بتانے کسی کو بط, بتاتے نہیں ہیں وہ بھی کسی کو بتاتے نہیں ہیں اور نہیں صفائی کے تاج اللہ اہل و نااہل کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں صفائی کے تعداد ابھی نہیں لگاتے اس وجہ سے اسماع الحوثنہ کے آثار ہوا خواص میں سے نہایت ہی قلیل چیزیں کتابوں میں ملتی ہیں لیکن اگر بندے مومن کے نفس اور علم و معرفت کے ایک عالم مقام پر پہنچ جائیں تو ممکن ہے کہ ان آسما حسنیہ کے فیوز و برکات سے بہتر فیض ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان آسمۂ حسنہ کے رازوں سے اس بندے مومن کے لیے پردے ہٹا دے یہ ممکن ہے ورنہ ما غریبان و حق ایران کو جائیں و نا ہم غریب اور حقیر لوگ کو جائیں و این آسما مبارکہ و فیوز ان آسماں کو اور ان اسمائی مبارک اسمائی اور ان کے فیوض برکات کو جائیں نا ہمارے پاس جب ہمارے اپنے قلب صاف نہیں ہیں ہمارا دل آسماء الحسنہ کی تجلیات کے لائق نہیں ہیں تو اللہ تعالی جو ہے ان آسما کے اسرار و ان عظمت جو ہے ہم پر کشف نہیں فرماتے ہیں. کیونکہ یہ اپنے آپ حق میں بہتر بھی نہیں ہوتے کیونکہ جو اہل نہیں اس کو یہ چیزیں دے دیں تو اس کی مثال ایسا بنتا کے بچے کے ہاتھ میں آپ نے چھری دے دیا بچے کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ نے زہر دے دیا ہاں اس طرح بہت نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جس کو اہل پائے گا انہیں کو کائنات کے اثرات سے آگاہ فرماتے ہیں اپنے اسماع الصنع کی حقیقتوں سے آگاہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ان عظیم آسماء الحسنہ کے ہمیں صحیح معرفت عطا کریں کیونکہ آپ نے سابقہ صواعت میں پڑھ لیا ہے کہ یہ سم مقدس قرآن پاک میں مختلف آسماء الحسنار کے ساتھ کم از کم سو کے قریب جو ہے وارد ہوا ہے یہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اس اسم کے ہاں جی فیوز و برکات خارد از حد حسر و بیان ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ اللہ وہ عزیز و غالب و طاقتور ذات ہے کہ اگر پوری دنیا کے معلوم اس کا دشمن بن جائیں اور سب اس کے مقابلے میں آ جائیں تو اگر اللہ چاہیں تو ان سب کو ایک لمحے میں نیست و نابود کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور تمام عالم اس کا نافرمان بن جائیں تو اس کے عزت و شرح میں کوئی کمی نہیں آتی ہے اور اگر تمام موجودات عالم اس کا متیب و فرمن بردار بن جائے تو اس کے عزت و شرف میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا ہے وہ کمال ملق جی کا مالک اور بے نیاز بادشاہ ہیں دنیا کے تمام قدرت مندوں کے قدرت و طاقت اسی ذات پاک کے قدرت و اس میں عزیز کے برکت و فیوز کا ایک جلوہ ہے لہذا العزیز جل کے فیوز و برکات ہم کیسے درک کر سکتے ہیں بس جو کچھ درک کر سکتے ہیں اللہ کے توفیق سے ہیں ہمار توفیق اللہ بلّہ علیہ نظیم تو الحمدللہ للہ اللہ میرے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی میں اسمال ہوشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ کش معروفات حاصل ہو سکے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا اللہ تعالیٰ کے اسماع الحوشنہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک نہایت ہی اہم باب ہے کیونکہ کسی بھی بندے کے بارے میں جو ہے نا آپ نے کچھ جاننا ہو تو جو بات وہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں وہ سب زیادہ تھا ٹھیک ہے تو اللہ نے قرآن باغ میں اپنے بارے میں اپنے یہ اسماع الحسنہ میں ذکر فرمایا فرمایا میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں کریم ہوں میں غفور ہوں میں غفار ہوں میں ستار ہوں میں عزیز ہوں میں جببار ہوں اب جب اس نے خود فرمایا میں صفات کا مالک ہوں تو پھر ہمیں صفات کا حقیقہ معنی معلوم ہو جائے کہ اس نے خوش نہ کچھ قرآن اور عدیث لغات کے عربی لغات کی روشنی میں یا سابقہ برغان اسلام نے ہاں اولیاء کرام نے جو کچھ ان کی تشریحات کیے اس سے ہم کچھ فائدہ اٹھائیں تو ہم بہت کچھ اللہ سے کی معرفت حاصل کریں گے اور اللہ کی قرب حاصل کریں گے اور ہم اللہ کی سچی بندگی کر سکیں گے میرے دعا اللہ تعالیٰ میں اللّہ تعالیٰ کی نسمہ لسنا کی کم آپ کو مارکات حاصل کرنے کے توحیدہ علما اور عشو کا بھی جو نقش ہے وہ بھی میں کوشش نکال رہا ہوں